وترفصلت بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل من الرحمن الرحيم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 اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں قُل انَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ اللَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو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 ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا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 اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامانِ معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یقصان ثم استوائل السماء وهی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرہاً فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 جت میم الله ادیم امی خلفیم اللہ تبدولہ زل مل اکتفیم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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَقُلْ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلْقٌ قُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ قلدین کثرول تسمح الق نیو الغ فی الم تغل قلدین کثرو شدید نو یا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 جزم ک جین ک سو ربن اری نل ابل ن جل سین جل تحت اکد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 کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 ومن أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا الله اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ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 الذين في لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار ام من دون سی اتنا لین اعملوا ما شئتم شکم بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَابِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيدٍ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 نیم بو سو لو دلی لوگی وم او نسل ربیلی انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے آس توڑ بیٹھتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں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 اد مَسَّهُ لوف فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے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 سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبین لهم أنه الحق أولم يكف برب كأنه على كل شيء شهيد ألا ان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 کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیا